من من لا اله الا على الشفيع النبوي المصطفين وعلى اله ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا صلوا وقالت منها زوجها وقالت منها رجالا بكثير من لساء وققوا الله نبيتا سامت أبونا منه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا إيه الذين آمدوا في الله وقولوا قولا سبيلا يصبح لنسعنا لكم ويغطر لكم بلوغكم اللہ شرما یہ اسی کو اسی کو آنے على ما کو نہ نوجوان ساتھیوں اور پردان شیخ خواتین اسلام اللہ تعالیٰ اور تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں اکٹھا ہو کر مجھ کو آپ کو ایک ایسے عنوان سے متعلق گفتگو کرنے کا موقع ادا کرنایا ہے جس عنوان یا اردو سے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں خود ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کے دل و دماغ میں ہیں اور مسلمانوں سے بڑھ کر غیر مسلم جو اس دنیا میں رہتے بستے ہیں چاہے وہ ہمارے اپنے ملک کے ہوں کہ اس ملک سے باہر کی غیروں سے آبادیاں ہوں ان کے اندر بھی بہت ساری غلط فہمیاں اس سے متعلق پائی جاتی میں یہ کوشش کرنے جا رہا ہوں کہ جو غلط فہمیاں ہیں ان غلط فہمیوں سے دور اور غلط خبروں سے دور جو حقیقتیں روز روشن کی طرح آیا ہیں کتاب و سندر کی تعلیمات سرف صالحین کے منت کی روشنی اور تاریخ کے جو حقائق ہمارے سامنے ہیں ان تمام باتوں کی روشنی میں ان غلط فہمیوں کا اظہارہ خود اپنے دل و جماعت سے کیسے ہو اور جو غیر مسلم اس تنظیم کو لے کر مختلف قسم کی باتیں اسلام اور مسلمانوں سے متعلق کرتے کہتے ان کے سامنے بھی اس کی حقیقت واضح ہو بھائیو اسلامی شریعت مشق اور آپ کو ہمیشہ اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ اپنے اور, اور فعل میں اگلوں انصاف کو ہم لازم پکڑے ہیں بولا جی جی ان میں کم شہر اللہ کسی سے ناراض ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم انصاف نہ کرو انصاف کی بات نہ کرو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جی انصاف کی بات کرو ہوا خبر ہو لکھ انصاف کی بات کرنا ہے یہ عام سے زیادہ قریب کر رہا ہے اللہ تب عموت اللہ تعالیٰ کا کرو ان اللہ نہ چاہے تعملون یقینا اللہ تباہ را جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی خبر رکھنے والے آج کی مزید میں جو ہم مجھے واضح کرنا ہے وہ ہے داعش کی حقیقت یا ایس ایس کی حقیقت داعش عربی لفظ ہے یعنی عربی عروف کا مرکب ہے جس میں سے ہر حرف ایک جملے ایک لفظ کی ترجمانی کرتا ہے داعش در علیف آئین شین جی چار عروف کا مرکب ہے جس سے وہاں الدولت بالاقی بالعراق والشام ہے ایک تنظیم ہے جس نے ابتدا کو تقریباً دو دہائی پہلے فکری طور پہ ہوگی لیکن باقاعدہ اپنی حکومت کا اعلان دولت الاسلامیہ کے نام سے عراق اور شام کے علاقے میں کیا اس تنظیم نے الدولت الاسلامیہ کے نام سے جو حکومت قائم کی اسی کو داعش کہا جاتا ہے اور اسی نام سے اس تنظیم کا تعارف کروایا جاتا ہے اسی کو انگریزی زبان میں کہا گیا آئی ایس آئی ایس یا آئی سی اسلامی سے ایک عراق ہے سیریل یہ عربی زبان کے اسی بدولت اسلامی یا پھر عراقی اور کا انگریزی زبان کا ٹرانسلیشن ہے داعش کون ہے تاریخ کیا ہے یہ اچھے لوگ ہیں یا برے لوگ ہیں اس سے متعلق بالحم دنیا میں آپ کو دو نظریے ملے مسلمان برائے مسلم سے پہلے نظر عام طور پہ دنیا میں پوری دنیا کے کراچوں میں ہم بات کریں اس لیے کہ تاریخ اس ملک کا مسئلہ نہیں یہ بے الاقوامی مسئلہ ہے ہماری گردوں بھی اسی کی پسنظر جو ہوگی درائش قوم ہے ان کی حقیقت کیا ہے یہ اچھے اور سچے لوگ ہیں یا پھر یہ لوگ برے لوگ ہیں کس چیز کو اگر آپ لوگوں کے نظر میں دیکھنا چاہیں گے لوگوں میں تلاش کرنا چاہیں گے تو آپ کو اس سے متعلق دو قسم کے آواز لوگوں کے اندر ملے گی عام لائن لوگوں کے یہاں جو مشہور ہے یا لوگوں کے یہاں بہت زیادہ جو عام ہے وہ اس تنظیم کو ایک درشن کا تنظیم پڑھا دیتے ان کو انتہا پسند کہا جاتا ہے ان کو انسانیت کا قاتل کہا جاتا ہے ساری علاس میں خون خار کہا جاتا ہے جو لفظ جس کو مناسب لگتا ہے وہ اسے استعمال کرتا ہے اور اس وقت دنیا اپنا اس بات کو کہتی ہے بہت زیادہ ہی کہتی ہے اور عام طور پہ کہتی نظر آتی ہے کہ پوری انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ اس وقت یہ داعش ہے یہ دنیا کے رائے آمدہ ہے یہ عام طور پہ کہیں جانے والی بات ہے یہ کہنے والے مغربی حکومتیں ہیں امریکہ کی بات ہو رشیا کی بات کو جرمنی کی بات ہو انگلینڈ کی باتیں حکومتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ ایک ہیں دہشت گردی ہیں اور یہ کہنے والے کہ دہشت گرد ہیں ہیں چاہے وہ خلیج کی حکومتیں ہو یا خنیج سے باہر کی حکومتیں وہ بھی ان کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں ایک کو دہشت گرد قرار دینے والے اس طور پر میڈیا بھی کے ہر زمان کا میڈیا کا ذریعہ عربی میڈیا انگریزی میڈیا فرنچ میڈیا یا علاقائی زبان ہندوستان میں جو بھی سب ہر طرح کا میڈیا برنک میڈیا ہو یا پھر آپ کسی کی سزا کی میڈیا جو سکھا جاتا ہے یہ بھی اسے دہشت گر اس نہیں پیتا اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کے سامنے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ خود مسلمانوں میں خود مسلمانوں میں ہر منتقل کر کے عظیم تقریباً ہم نے ہر مقبول فکر سے جڑے ہوئے جو محرم علماء ہیں با عرب کی ہو یا عجم کی ہو ہر مرتبہ فکر سے جڑے ہوئے جو علماء ہے ایک گلنا میں سے کسی نہ کسی نے ان کو دہشت گرد کرا ہے اس تنظیم کو غیر اسلامی تنظیم کہا ہے میں جس شروع میں بات کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ مسلمان کی سوچنے سمجھیں مسلم اس کو سنے اور سمجھے اس لیے اس موقع کو لے کر اس قدر زیادہ باتیں ہوئی ہے کہ حقیقت کئی باتوں کے درمیان نہیں اس تنظیم کی ترتیب ہندوستان کے اندر کی تنظیموں نے کیس کی تنظیموں نے کی ہے علماء نے کی ہے اور ہندوستان سے باہر کے عرب اور عجب کے کئی علماء نے بین الاقوامی سطح, سطح سے پر علاقائی سطح پر مختلف قسم کی کانکن سے منعقد کر کے اس تنظیم کو غلط بنایا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ اسلام کی ترجمانی نہیں کر سکے اسلام کی تصویر نہیں ہے یہ مسلمانوں میں سے علماء اور تنظیموں نے بھی یہ کام کیا یہ تو ہوا تصویر کا ایک روز ایک طرف رائے معاملہ یہ ہے بھی ایک دہشت گرد ہے لیکن وہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس تنظیم کو لے کر ہمدردی کا جذبہ لگنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے اب اقوام کی سزا کر دیں گے یقیناً جو لوگ اور سیری شام اور کے اس علاقے میں جا کر اس حکومت کا حصہ بن رہے ہیں ان بندے والوں میں آپ کو عرب ارب راجب کے مختلف علاقے مزارک کے بھی ہیں مسلم مزارک کے بھی ہیں سب ہیں نوجوان جو جا کر اس تنظیم کے ساتھ اس اسلامیہ کے میں وہی یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں لوگ گئے نہیں ہیں لیکن اس تنظیم کو لے کر ان کے دل میں ہمدردی کا جیسا ضرور ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ اس تنظیم کے متعلق بہت ساری باتیں غلط بیانی کا حصہ ہے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو غلط بیانی ہے حقیقت عورت سے کوئی تعلق میں ان کو بدنام کیا گیا اس تنظیم کو بدنام کیا گیا ہے اس تنظیم <سؤال> <سؤال> تنظیم سے متعلق ہمدردی کا جسموں کی بھی اچھی خاصیت سطح پر ملے گی جو نوجوان مختلف قسم کے ذرائع استعمال کرنے والے ہیں ان لوگوں کے اندر اس تنظیم کو لے کر ہمدردی کا جذبہ اور میں آپ کے سامنے ہوں یہ ہمدردی کا جیسا رکھنے والے یادداری کرنے والے صرف مسلمان نہیں کچھ غیر के ہی ان کے تعلق سے ہمدردی کا دست رکھتے ہیں ہمدردی کی باتیں کبھی کہتے نظر رکھتے ہیں جو لوگ ایک دہشت گرد کہتے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے اور جو لوگ اس سے متعلق ہمدردی رکھتے ہیں ہمدردی کے استاد کیا ہے؟ زران ہیں ذرا ہم اس چیز کو بھی دیکھیے ایک جانے کا بنیادی سبب یہ ہے لوگوں کی پر پر سرگرمیاں طریقہ ہوتا ہے وہ منتقل کرتے ہیں. اگر ان سے منسوخ جو ویڈیو آئے ہیں جب سے ان کا اعلان ہوا اعلان کیا تب سے آنے والے کو طرف منسوخ کیا گیا یہ ضروری کے لیکن کی جی داری ان لوگوں نے قبول کی ہے کہ ہاں یہ ہمارے اپنے لوگوں کا کیا ہوا کام ہے اگر آپ ان کو دیکھیں گے دی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہ صرف یہ لوگوں کو مارتے ہیں بلکہ مارنے کا جو خطرنا ہے خطرناک سے خطرناک طریقہ مت ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نہیں مارتے چھوٹی سی چھری لے کر آدمی کو ضرور کرتے آپ کو پتہ ہے یہ لوگ مارتے ہیں تو ایسی بھی آئی کا اندازہ نہیں ہمارے پاس بس آئی لیکن اگر ان کی طرف کی ہے تو ایسے بھی ویڈیو آئے ہیں کہ دس سے پندرہ لوگوں کو بٹھا دیا ان کے سروں پر بم باندھ دیے ہاتھ باندھے ہوئے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایک ساتھ بٹن دباتے ہیں سب کے کے سر ساتھ جاتے ہیں اس طریقے سے ہم کو مانا جاتا ہے ایک ویڈیو ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ جس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یا ایک آدمی کو جس کو وہ واجب مانتے ہیں مقصد یہ ہے کہ ان کے ختم کرنے کا جو طریقہ ہے ان سب کو سامنے رکھ کر ان کو یہ تنظیم کرا جاتا ہے دوسری طرف جو لوگ ان سے متعلق ہمدردی رکھتے ہیں جو لوگ ان کے تعلق سے بڑا نرم گوشا رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس اس ہمدردی کے خطرناک حرکتوں کے باوجود لوگ کہیں ان کے لیے بعض سپورٹ کا جذبہ رکھتے اخلاقی تعلیم کا کوئی پہلو اپنی زندگی میں رکھتا ہے کوئی کیا سبق تعلق کرتا ہے لوگوں کی جان لینے والے لیکن لوگ اگر ہیں اگر نوجوان مختلف علاقوں سے وہاں جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے اسباب کیا ہو سکتے ہیں آپ اس کا جائزہ لیجیے میں بڑے بڑے محتاط انداز سے جائزہ لینے کی کوشش کی جو آپ آئی میرے سامنے اس کے کئی اسباب نظر آئے میں مسلم نوجوانوں کی بات کروں گا کہ دنیا کے مختلف علاقوں سے جا رہے ہیں کے کے شریک ہوتے وہاں بس کے جا رہے ہیں اس اسی کسی کو اسراب ہے کوئی اسراب ہے سب سے پہلا سبب سب سے پہلا سبب یہ کہ عام طور پر ان سے ہمدردی کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جس زیادہ نا انصافی کا معاملہ ہو رہا ہے اور یہ حق ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ نا انصافی کا معاملہ ہو رہا ہے آج ایک نوجوان جذای بنا سکتے حقیقت نہیں ہے کہ تمام مذہبی کتاب کے ساتھ آپ بتائیں صلی اللہ علیہ کو کس طرح نشانہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ سے متعلق غلط بیانی کی جا رہی ہے غلط باتیں کہی جا رہی ہیں کہ کس جیسی کوئی بات کسی اور مذہبی مذہبی شخصیت سے ہو رہی ہے ایک مسلمان جو اپنے دین سے محبت کرتا ہے اسے قرآن سے محبت ہے اسے ندی سے محبت ہے جب اس کے قرآن پہ بات آئے گی کہ اس کے ندی پہ بات آئے گی تو وہ جذباتی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس کے جذبات ہوتی ہیں اور اتنا ہی صرف نظر تک آپ دیکھیے مسلم آبادیوں کی میں باز کرتا ہوں پچھلے تقریباً تین دہائیوں کی تاریخ یا چار دہائیوں کی تاریخ آپ دیکھو پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں مسلمانوں کی جان مان ان کی عزت اور آب ان کی اپنی آبادیوں کو برباد کرنا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے مسلمان کا خون آج جتنا سستا نظر آتا ہے ایک نوجوان جب یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے تو اسے دیتے جذبات زور کو مانگنے لگتے وہ اپنے جذبات میں آتا ہے ایسے موقع پر ایسے موقع پر،, پر اور ساری دنیا یہ مانتی ہے ساری دنیا نے مانگ है कि طریقے سے بہت سارے اعمال خدمات کے پیچھے اسرائیل کی کارروائی ہے اور اسرائیل امریکہ کی خوش فراہمی के سب کچھ کر رہا ہے یہ سوچ عام طور پہ مسلم نوجوانوں کے اندر بہت پہلے سے پائی جاتی ہے جب داعش نہیں ہے تب سے پائی جاتی یہ سوچ ان حالات میں جب ایک مسلمان کو واقعی مانو میں اور صحیح معوں میں تکلیف ہے ایسا کون سا مسلمان ہے جو کہ لکیم کی گزراتی ہو مجھے فرق نہیں پڑتا قرآن کی قومی ہو مجھے فرق نہیں پڑتا مسلم بھائی کا خون پہ مجھے فرق نہیں پڑتا یہ کون کرے سارے مسلمانوں کی اس کی تریکی ہے ایسے ماحول میں داعش پیشی ایک رنجی کھڑی ہو کر اگر یہ اعلان کرے کہ مسلمانوں کے خون کا بدلہ حملے کے آج کے بعد مسلمان کا کون لائے گا نہیں جائے گا آج سے ہم اسلام کے محافظ بنیں گے ہم اسلام اور مسلمانوں کے جان و مال کے کہاف کے لیے لڑیں گے تو جو آدمی صحیح عید की عید نہیں کرتا حقائق کو بڑھنے کی عادت نہیں ہوتی جذبات کی رو میں پہننے والا نوجوان ہوتا ہے اسے فوراً احساس ہونے لگتا ہے کہ مسلم حکومتیں تو موجود ہیں لیکن کوئی حکومت مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر رہی یہی سوچ ہے سوچیں گے مسلم حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے ایسے حالات میں جب وہ لوگ کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ڈر رہے ہیں ہماری طرف سے ڈر رہے ہیں تو پھر ہم ان کی تاریخ کریں گے یہ پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا سے مسلم نوجوان جو وہاں جا رہے ہیں یا ان کی تاریخ کر رہے ہیں ان کو صحیح سمجھنے کی سب سے پہلی وجہ ہے وہ انتخاب کا جذبہ ہے مسلمانوں کے اندر ایک انتخاب کا جذبہ کیوں اس لیے کہ دنیا آج مسلمانوں کو لے کر جس قطع زیادہ نئے سرزین نظر آتی ہے یہ چیز ایک مسلمان کے جذبات کو ابالنے یا اس کے جذبات میں کا ابال پیدا کرنے کا سبب رکھتی ہے اور ایسے جذباتی تیزیت میں جینے والے نوجوان کو جب یہ لگتا ہے کہ یہ میری تاریخ میں بولنے والا یا میرے لیے لڑنے والا یا میرے لیے کام کرنے والا ہے وہ قورت اس کا خیال ہو جاتی ہے آپ ایک بنیادی وجہ دیکھیے کہ ایسے نوجوان جو تعریف کرتے انہیں داعش کے بارے میں جس کے تحت کوئی بھی دارش کی تعریف کرنے کے بعد آگے بڑھتا ہے یہ پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف میں جاتے ہیں دوسری وجہ دائش سے متعلق ہمدردی رکھنے والے لوگوں کی دوسری جو وجہ ہے وہ ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو اسلامی شریعت کا جو عظیم رکن اللہ اللہ ہے اللہ, اللہ نے فرمایا سب سے اونچی چوٹی جو رہے وہ ہے وہ جہاد ہے اللہ یعنی کے عی کی شدید جہاد کرنا چاہیے جذبہ ہو تب پھر ایسی صورتحال میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ دارش یا دارش دوسری تنظیمیں یہ علاج کرتی ہیں کہ ہم جہاد کریں گے ہم جہاد کر رہے ہیں نوجوان کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے نظر نہیں آتاً, آتاً, آتاً, آتاً, آتاً, آتاً, آتا جب وہ لوگ کر رہے ہیں تو ہمیں جہاز کرنا چاہیے ہم جہاز کرنے کے لیے ان کے ساتھ جڑیں کی یہ سوچ ہے ہو سکتا ہے آپ کے ملک میں نہ ہو ہو سکتا ہے یہاں نہ ہو لیکن بھائی سطح پہ آپ دیکھیں بہت سارے نوجوانوں کے داعش کے ساتھ کی وجہ یہ ہے ان کے اندر جذبہ اور ان کو لگتا ہے کہ داعش جو کچھ کر رہی ہے وہ جہاد ہے میں بات پسین بغیر مختصر ہی کرنا چاہتا ہوں میں یہ بات بتانا چاہوں کہ یاد رکھنا کہ ہاں اور آپ یہ جی جو سارے اصاب ہمارے سامنے میں ذکر کرنا ہوں بلکہ گفتگو کے ابھی نہیں طرف پلٹ کر آ کر جائزہ لینے کی کوشش کروں گا ایسی ہی حقیقت ہے کہ نہیں لیکن یہ بات آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھ کر ان کی تعریف کرنے کہ وہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ جہاز ہے اور جہاز نہ بھی کرو تو کم از کم جہاز کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے ہم نہیں کریں تو کم از کم ان کی تعریف کریں گے یہ بہت سارے لوگوں کے پیچھے وجہ ہے دارش کی تعریف کرنی کی وجہ ہے داعش کی تاریخ کرنے کی تیسری وجہ ہے کہ کسی مسئلے سے جڑی ہوئی ہے وہ ہے بہت سارے نوجوانوں کو اس بات کا یوں سمجھیے کے اطمینان ہے ان کو اس سرارے پر اطمینان ہے وہ یہ سمجھتے ہیں بہت سارے نوجوانوں کا یہ خیال ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بین الاقوامی سطح پر مسلمان جتنے بھی مسائل سے جڑے ہوئے ان مسائل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے وہ ہے اللہ کے عالم بہار وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں اسلام کی نظر میں پسینت والا حمل ہے اس لیے کرتے ہیں یا پھر تیسری وجہ جسے میں نے کہا وہ اس لیے دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو حالات ہیں مسلم کے مسائل سے جو ہے ان مسائل سے امت کو نکال کر رہا ہے تو جہاد ہی ایک راستہ ہے اور چونکہ دارش جہاد کرتے ہیں دارش کے لوگ جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں اس لیے ہم ان کی تعریف پہ جاتے ہیں ہمارا مقصد ہے ہم مسلمانوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو ان برے حالات سے نکالنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو مضمومیت سے نکالنا چاہتے ہیں یہ ایک سوچ ہے جس کے تحت لوگ جاتے ہیں وہ مسلمانوں کا حق دینے کے نام پہ جاتے ہیں اسی لیے جب کبھی آپ ایسے بعض نوجوانوں سے بات کیجئے ایسے بعض نوجوانوں سے کیجیے کہیے کہ وہ داعش کا دیکھتے نہیں ہو کتنے لوگوں کو جو ہے بے دبی کے ساتھ مان رہے ایسے نوجوان پلٹ کر آپ سے بارش کر سکتے ہیں کہیں گے کہ ہمیں یہ کہنے والے کے داعش خون بہاتے ہیں ذرائع کیوں نہیں کہتے کہ مسلمانوں کا خوب یہ ہو کتنا باہر ہے یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ داعش کے ساتھ جڑنے کے طور یا داعش کے سوچ کے تعلق سے ہمدردی اپنے اندر رکھتے ہیں آتے چوتھی وجہ یہ ہے جس کی وجہ سے لوگ داعش کے تعلق سے ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں اور وہ وجہ ہے کچھ لوگوں نے یہ بات سمجھی ہوئی ہے یہ بات انہوں نے سمجھی ہوئی ہے کہ دین کا مقصد خلافت قائم کرنا ہے دین کا مقصد خلافت قائم کرنا ہے خلافت قائم کیے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا خلافت قائم کیے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا اور یہ جتنی حکومتیں چاہے غیر مسلم حکومتیں ہوں یا وہ مسلم حکومتیں جو اس وقت موجود ہوں ان کے اپنے نقطۂ نظر کے مطابق اتنی سے کوئی بھی خلافت نہیں ہے اور خلافت بننے کی اہل بھی نہیں ہے بلکہ کوئی بھی حکومت اسلامی نہیں ہے ان کے نزدیک کا قیام بھی تفریح کے سلسلے میں آنے والی یہ جو سوچ ہے یہ عنوان ہے کہ اسلامی اسلام کا بنیادی کا قیام ہے یا پھر اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی عبادت مقصد ہے اگر عبادت ہے خلافت اور عبادت میں کہاں تعلق ہے اور کہاں اس مقصد کو خلافت کو مقصد بنانے کا اثر عبادت پر پڑتا ہے ہے کسی لیکن بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ اس کی تاریخ میں جاتے ان کے پیچھے یہ بھی ایک سوچ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ خلافت اسلامی اسلامیہ کرنا ہی ہمارا مقصد ہے اور چونکہ اب ابدادی نے خلافت کا اعلان کیا ہے نفس کو سوچے گا تاریخ کرنی چاہیے سو چوبیس میں ختم ہو گئی تھی اور ان کا تجزیہ جو لوگ خلافت کے قائم کرنے کی بات کرتے ہیں میں نے جیسے کہا کہ وہ خلافی شاہی اس پر بات کرنے کے مختصر یہ کہہ دیتا ہوں ان کی نظر میں مسلمانوں کی مصیبتیں شروع ہوئیں انیس سو چوبیس میں جب عثمانی خلافت کا خاتمہ ہو گیا خلافت کے خاطمے کے بعد سے مسلمانوں کے مسائل ہی مسائل ہیں اب خلافت دوبارہ قائم ہو جائے گی تو مسلمانوں کے مسائل حل ہو جائیں گے اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ دین کا مقصد خلافت کا قیام ہے اور خلافت ہی مسلمانوں کے مسائل کا حل ہے اس لیے بھی لوگ اس کی تعلیم میں جا رہے ہیں ایک چوتھا سبر پانچوں ایک سبر جس کی وجہ سے بعض لوگ داعش کے تعلق سے ہمدردی کا جذبہ اپنے محسوس کرتے ہیں یہ پانچواں سبب یہ ہے کہ اسلامی شریعت کا جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں قیامت کی جو نشانیاں ہیں اللہ کے نبی شاسن نے جو فکروں کی پیشگوئی فرمائی ہے اللہ کے نبی شاسن نے قیامت سے پہلے کے جو حالات ویات فرمائے ہیں اور مسلمانوں پر جو حالات گزریں گے اللہ کے شاسن نے ان میں سے کئی ایک بتائے ہیں انیس اکیس ہزار روپیے قسم یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے, سے پہلے پہلے مسلمانوں کی خلافت خلافتور زمین پہ دوبارہ لاؤ آئے مسلمان پورے پورے زمین پر ایک مطلب اپنے حکمران بنیں گے وہ مسلمانوں کی فلاح پر فلاح پر کے خلاف خلافت اگر ہم کو خلافت ہوگی اور بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خلافت امام مہدی قائم کریں گے حضرت عیشا علیہ السلام آ کر اس کے سلسلے کو جاری رکھے گی ابو بتدادی نے جب خلافت کا اعلان کیا ہے تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احادیث میں حدیث کی کتابوں میں جس خلافت کے قیامت کے قریب واقع ہونے کا ذکر آیا ہے جس خلافت کے قائم ہونے کا تذکرہ آیا ہے وہ یہی خلافت ہے کہ بہت سارے لوگوں کا ہے اس لیے بھی وہ لوگ اس خلافت کی تاریخ میں جاتے کہتے ہیں کہ یہ خلافت یہی خلافت اسلامیہ ہے جس کی تاریخ کا تذکرہ اردو حدیث کے اندر آیا ہے یہ بھی ایک سبب ہے کہ جس کے چلتے ہوئے آپ خاص اور پہ لکھیں گے آلہ دنیا اس لیے جو عجب کے لوگ ہیں غیر عرب جو ہیں وہ اس لیے گہری بات نہیں جانتے لیکن جو عرب دنیا ہے یا عرب دنیا سے جڑے ہوئے عجب میں رہنے والے لوگ ہیں وہ لوگوں میں سے بہت ساری تعداد یہ جی سمجھتی ہے کہ یہ ابو بکر بغدادی کی جو سیافت دولت اسلامیہ کی خلافت وہی خلافت میں جو امام محدید کی ضرافت ہے یا وہی ضلافت ہے جو قیافت کے قریب قائم ہونے والی ہے اسی لیے بہت سارے لوگوں نے ظہ کی, کی جو نشانیاں میں ہیں. ان کو داعش کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کی کہ کالے کالے جھنڈے جو ہے عراق کے علاقے سے نکلیں گے یا مشرق کے علاقے سے نکل کر آئیں گے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کالے جھنڈوں کی جتنی روایتیں ہے لیکن ایسی جو روایتیں آئی ہیں ان سب لوگوں کو لے کر ان سب نشانیوں کو لے کر وہ لوگ اس جذبے کے تحت اس کے پیچھے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ اسلامی خلافت ہے جو قیامت سے پہلے قائم ہونے والی ہے اور وہ قائم ہو چکی ہے اس کی تعریف پہ جانا چاہیے یہ بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ خلافت اسلامیہ یا اسلامیہ یا دارش کی تعریف ہو جاتی ہے سبب جس کی وجہ سے لوگ ان سے متعلق کی رکھتے ہو اس تنظیم نے اپنے آپ کو کہا ہم شیپ مٹانے والے ہم شیپ مٹانے والے آپ نے دیکھے ہوں گے جس علاقے میں ان کا قبضہ ہوا وہاں انہوں نے مزاحوں کو بم سے اڑا دیا یا مزاحوں کو ڈھا دیا گرا دیا یا پھر اس علاقے کے اندر اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدود یعنی زنا کے حد اور دیگر گناہوں کے حدود قائم کرنے کا انہوں نے داغلہ اور وہ جو ویڈیوز ہیں چاہے وہ جو ہے گنبدوں کو پیارنے کی ہو مزارات کو اٹھانے کی ہو یا پھر یہ جو ان کی طرف سے حدود کے قائم کرنے کے ویڈیوز ریلیز ہوئے ہیں ان سب چیزوں کو لے کر لوگوں کو ایک قسم کا یہ احساس ہے کہ دیکھو لوگ ان کے بارے میں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں لوگ ان کی باتوں کو غلط بیانی ان کی باتوں کو غلط تعبیر دے رہے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ توہین کو تعریف کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرنے والے لوگ ہیں اس لیے ان کے ساتھ لوگوں کو ہمدردی ہے کہنا رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں لوگ ہمدردی اس لیے بھی رکھتے ہیں یہ چھٹی ہو ہے کہ ان کے بعض اعمال جو بظاہر ان کو صحیح نظر آتے ہیں ان صحیح نظر آنے والے بعض امال کے نتیجے میں وہ ان کے مہیت کرنے کی طرف معلوم ہوتے ہیں یہ چھٹی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف داری کی طرف جاتے ہیں سامنے وجہ یہ ہے ایک اور وجہ بھی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کے تعریف کرتے ہیں اور یہ وجہ بہت زیادہ پریکٹیکل ہے بہت زیادہ لوگوں پر اثر اثردار ہوتی ہے لوگوں کو لگتا یہ ہے جو لوگ ہمدردی کرتے ہیں ان کو لگتا یہ ہے کہ چونکہ داعش امریکہ سے لڑ رہا داعش امریکہ اور دوسرے ملکوں سے لڑ رہا ہے اس لیے پوری دنیا کی حکومتیں امریکہ اور اسرائیل سمیت پوری دنیا کی حکومتیں ان کو دہشت گرد قرار دے رہی اب جو مسلم حکمران ہیں وہ چونکہ مغربی حکومتوں کے ساتھ ہی ہیں اس لیے وہ ان کو دہشت گرد کہتے ہیں اور جو علما ہیں وہ حکومتوں سے ڈرتے ہیں حکومتوں کی پکڑ بکڑ سے ڈرتے ہیں اس لیے وہ لوگ بھی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دہشت کرتے ہیں حکومتوں سے ڈر کر یہ لوگ دہشت گرد کہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں چونکہ ہم ڈرتے نہیں ہیں ہمیں کسی کے باپ کا ڈر نہیں ہے اس لیے ہم ان کی تعریف کریں گے یہ رجحان بھی بہت سارے نوجوانوں کے اندر پایا جاتا ہے وہ یہ سمجھ نہیں کہ ان کو غلط بولنے والے ڈرپور قسم کے لوگ ہیں وہ لوگ حکومتوں سے ڈرتے ہیں وہ لوگ جو اپنے حکمرانوں سے ڈرتے ہیں وہ لوگ جو ہے کسی دوسری دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کی سے ڈرتے ہیں ہیں اس لیے ورنہ کیشت گرد نہیں ہیں ہم کسی سے نہیں ڈرتے اس لیے ہم ان کی تاریخ میں جاتے ہیں یہ رجحان بھی بہت سارے نوجوانوں کے اندر پایا جاتا ہے بھائیوں میں نے کوشش کی تو مجھے اسباب نظر آئے بنیادی طور پہ یہی صاف سبق آپ کو ملے گی یہی مجھے بنیادی سبب نظر آئے ہو سکتا ہے کہ کسی نوجوان کے متاثر ہونے کسی انسان کے متاثر ہونے کسی علاقے کے لوگوں کے متاثر ہونے کا ایک سبب ہو دوسری چیز سبب نہ ہو یا دوسرے علاقے سے دوسری چیز سبب ہو پہلی چیز سبب نہ ہو لیکن دل عموم جو بھی اس سے متعلق ہمدردی رکھتا ہے اس کے پیچھے اگر اسباب ہیں تو یہی اسباب ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیے ہیں بھائیو یہ وہ اسباب ہیں جن جی کی وجہ سے لوگ داعش کی تاریخ کرتے ہیں یہ ہے کہ جو لوگ ان کو دہشت گرد کہتے ہیں ان کے اپنے اسباب ہیں ہم نے بتایا آپ کے سامنے اور جو لوگ ان کے مطابق ہمدردی رکھتے ہیں ان کے اپنے پاس ان کے اپنے اسباب ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ جو عام مسلمان ہیں ہم اور آپ مسلمان ہیں ہم کسی ایک کی تاریخ کرنے کی طرف جائیں یا اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں بھائی میں آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ ہم اور آپ داعش پہلی تنظیم نہیں ہے تنظیمیں اس سے پہلے بہت سی وجود میں آئی ہے اور بہار کی پر بھی یہ پہلی تنظیمیں اس سے پہلے بھی بہت ساری تنظیمیں بہار کے نام پر قائم ہو چکی ہیں اور فرقہ اگر بات کریں گروہ کی بات کریں کے حیثیت سے بھی داعش پہلا سب نہیں ہے تاریخ اسلام میں پھرتے اللہ کے زمانے کے بعد صحابہ کا زمانہ ختم ہوتے ہوتے پھرنے شروع ہو گئے گائے شیعہ آئے اور بہت سارے فلم باہر نکل کر موتزیہ چہیا وغیرہ سب میں آتے رہے ہمارے اسلام میں پوری اسلامی تاریخ موجود ہے کہ جب کبھی مسلمانوں کے سامنے ایسی کوئی صورت حال پیدا ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ نظریات کچھ حقار کچھ خیالات کو لے کر کھڑا ہوتا ہے اسے فوراً یا فوراً رد کر دینے کے بجائے تاریخ اسلام پوری طرح ہمارے سامنے ہے سر پشوالی نے کتاب و سنت کے قالینات کی روشنی میں انسان پر قائم رہتے ہوئے ان کو ان کا صحیح مقام بتایا کتنا اس میں حق ہے کتنا اس میں باطل ہے کتنا وہ صحیح ہے کتنے غلط تھے تاریخ اسلام میں یہ پہلے ہو چکا ہے جب تاریخی اسلام میں یہ معاملہ پہلے ہو چکا ہے کہ ایسے گروہ ایسی تنظیمیں ایسی جماعتوں سے مطالب وقت کے علما نکار و سنت کے روشنی یہ ساری باتیں حل کرتے ہوئے آئے ہیں تو پھر داعش کا مسئلہ بھی پچھلے مسئلوں سے الگ نہیں ہونا چاہیے جس طرح تمام فلموں تمام جماعتوں تنظیموں تحریکوں کے افکار و نظریات کا جائزہ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد کتاب و سنت اور سیر کے شادی رجمعین کی سمجھ کی روشنی میں ایک موقف طے کیا جاتا ہے ایک اسٹینڈ لیا <سلام> جاتا ہے ایک باقاعدہ لوگوں کے سامنے موقف رکھا جاتا ہے کہ دیکھو یہ حقیقت ہے یہ دودھ ہے یہ پانی ہے الگ کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جاتا ہے یہ اصل میں کام ہے مشکور اور یہ بات یاد رکھو میرے بھائیو ہماری اپنی مجبور ہماری اپنی جو عام جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ عام طور پہ ہم لوگ یہ جو کام ہے یہ کام انجام نہیں دیتے یہ جو کام انجام دینے والے لوگ ہیں ان کی باتوں کو اپنی توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہیں کیا کرتے بھائی ایک بات یاد رکھو دنیا کی کوئی بھی تنظیم کیوں نہ ہو اگر وہ تنظیم ہے دنیا کی کوئی بھی جماعت کیوں نہ ہو اگر وہ جماعت ہے دنیا کا کوئی بھی مسلک کیوں نہ ہو اگر وہ مسلک ہے دنیا کی کوئی بھی فکر کیوں نہ ہو اگر وہ فکر ہے دیکھو یاد رکھو ان کے صحیح اور غلط ہونے کا اگر آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ دو چیزوں پہ محنت کرو ایک چیز ہے اس کے بنیادی افکار و نظریات کیا ہے بنیادی طور پر اس کے خیالات کیا یعنی ہیں کس سوچ کے کس عقیدے کے کس منہج کے وہ ترجمان ہے ایک چیز کس کا جائزہ لو اور دوسری چیز ہے ان کی تاریخ کیا ہے ان کی ابتداء کہاں سے ہوئی اور آج تک کی تاریخ ان کی ہمیں کیا بتلاتی ہے ان کا تاریخ کردار کی کیا رہا ہے کسی بھی گروہ کے بارے میں بات داعش کی میں کر رہا ہوں لیکن داعش ہی کی بات نہیں اب کسی بھی چاہے وہ حق پر قائم گروہ کی بات کریں یا باتیں گروہ کی بات کریں ان دو بنیادوں پہ آپ اگر محنت کریں ایک اس کے بنیادی افغان و نظریات کو جاننا اور دوسری چیز اس کی تعریف کا جائزہ لینا ان دو چیزوں پر اگر آپ محنت کریں گے تو کسی سے بھی متعلق حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی ورنہ دعوی کرنے کی طرف اگر جائیں گے ان کے دعووں پر جائیں گے کسی بھی تنظیم کسی بھی جماعت کا جو دعویٰ ہے صرف اس کے دعوے کو اگر آپ دیکھ کر بات قبول کرنے لگیں گے تو آپ جانتے ہیں ہر باتیں پرست اپنے آپ کو اپنے پرس کہتا ہے اور ہر باتیں پرست اپنے مقابل والوں کو باطل فرق کہتا ہے دعووں کی بنیاد پر یہ دنیا بہت عام ہے لیکن طریقہ کیا ہونا چاہیے ہم نہ تو کسی کے داووں میں جائیں اور نہ کسی کے الزامات پر جائیں ہم تاریخی طور پر اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ ان اس تنظیم کے جو افکار ہیں یہ کسی بھی جماعت کے جو افکار ہیں وہ کیا افکار ہیں اور افکار کے بعد پھر ان کی اپنی تاریخ کیا ہے فکر اور تاریخ یہ تو ہوتے ہیں جن کی روشنی میں آپ کسی بھی تنظیم کو پہچان سکتے ہیں یہ کسی بھی تنظیم کے جاننے کے لیے مصور ہے اور آج آپ کے سامنے انہیں دو باتوں کو سامنے رکھ کر ایک داعش کے افکار جو ان کے اپنے خیالات اور نظریات ہیں وہ اور دوسری چیز داعش کی جو تاریخ رہی ہے ایک تنظیم ہے دولت یا بندے سے پہلے اور اس کے بعد آج تک کی جو تعریف رہی ہے ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر میں آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں رکھنا چاہتا ہوں اور یہ بات میں ابھی آپ آب کے سامنے رکھا ہوں افکار کا جائزہ لینے کے لیے بھی لمبا وقت درکار ہے اور ایک ہی مجلس میں ساری باتیں حاصل کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے ان کی تاریخ کو پوری باریکی کیسے دیکھنا یہ بھی کہ ایک ہی مجلس میں سمیٹنا میرے بس کی بات نہیں ہے اور اگر میں ذکر کر ہو تو ساری باتیں نہیں جی کہ آپ کو یاد دے رکھ سکتے لیکن اسی بات میں ضرور کہنا چاہوں گا جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان بنیادوں پہ کم از جا کر آپ تحقیق کریں آپ معلومات حاصل کریں آپ جائزہ لیں جب ان باتوں کی تحقیق آپ کر لیں گے اگر آپ کو یہ صحیح لگتی ہے مزید باتیں اسی انداز پر اسی محض پر اسی طریقے پر،, پر آپ مزید باتوں کی تحقیق کیجئے آپ کے سامنے بہت ساری حقیقت خود بہت کھل کر آئیں گی بھائی ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے میں اس سلسلے میں آپ کو اس بات کی دعوت دے رہا ہوں کہ اس تنظیم کے داعش کے کی اخراج کیا ہیں اس کا ہم جائزہ لیں داعش جب سب سے پہلے انہوں نے خلافت کا اعلان کیا تو پہلے پہلے ابو بکر بردانی اچانک کے نام سننے میں آتا ہے خلافت کا اعلان ہوا ہے اور حیثیت خلیفہ ابو بکر بردادی میرے لیے نام نیا تھا میرے لیے اچانک خلافت کا اعلان بالکل اس حیثیت سے نیا تھا کہ غیر آئی ورنہ تو فکر ہے فکر پرانی بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے تقریباً تین دہائیوں کے مسئلہ ہے حاضر یہ فکر پہ بڑی تیزی کے ساتھ پرمان چڑی ہے لیکن اچانک وجود میں آئیں تو جب اس کے افکار اور نظریات میں جب میں نے جائزہ لیا مجھے جو باتیں بنیادی طور پر نظر آئیں اور یہ میری طرف سے نہیں میری اپنی تلاش کردہ باتیں نہیں ہیں وقت کے جو علماء ہیں وقت کے امت کے جو علماء ہیں انہوں نے اس کا جائزہ لے کر ہمارے سامنے بات رکھی ہے اور اس کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کچھ تاریخی حقیقتیں اور کچھ فکر و نظر کی باتیں ان کے اپنے افکار کی تر سب سے پہلی بات آپ کو معلوم کرنی چاہیے ہاں داعش کو سمجھنے سے پہلے داعش کی تاریخ کرنا چاہتے ہیں یا داعش کے تعلق سے ہمدردی ہے میری آپ کو یہ دعوت ہے کہ داعش کو سمجھنے سے پہلے شریعت اسلامیہ میں ایک مسئلہ ہے جس کو کہتے ہیں تکفیر کا مسئلہ مسئلہ تکفیر کسی مسلمان کو کافر قرار دینے کا مسئلہ مسئلہ تکفیر یہ مسئلہ تکفیر ہے کیا پہلے اس مسئلے کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں آپ مت دیکھیں کہ وہ داعش ہے کہ لیکن آپ کسی بھی سروکار میں پہلے آپ ہاں کر تکفیر کا مسئلہ کیا ہے کس نے یہ تکفیر کا مسئلہ شروع کیا تکفیر باقی لگ ہے تو کیوں ہے کیا غلطی ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں آپ اگر اس لہج پر محنت کریں گے آپ کو یہ بات پتا ہوگی کہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے خواہش کا جو فرقہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے خواہش کا جو فرقہ تھا وہ فرقہ ایسا ہے جس کی گمراہی بنیادی گمراہی تکفیر کا مسئلہ تھی اور تکفیر کیا ہے کوئی بھی ایسا گناہ جو فی نصیبی صرف گناہ ہے کوئی بھی ایسا گناہ جو گناہ ہے لیکن کفر کے درجے کا کام نہیں ہے خاص طور پہ گناہ کبیرہ گناہ ہے وہ غلط ہے وہ گناہ کا کام ہے لیکن وہ کفر کا کام نہیں ہے ایسا گناہ کرنے والا آبی اللہ کی نظر میں گنہ ہوتا ہے لیکن دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکلتا تو گناہوں کو بنیاد بنا کر لوگوں کو کافر قرار دینا یہ جو ہے پرانے والد کا طریقہ تھا آپ تقویر کے مسئلے کو باریکی کے ساتھ پڑے گی آپ کو یہ پہلو یہ بھی نظر آئے گا کہ بس اوقات ایک کام گناہ ہوتا ہے ایک کام کفر ہوتا ہے ایک کام کفر ہوتا ہے لیکن فرد پر معین شخص پر کفر کا حکم فوراً نہیں لاگو کیا جا سکتا شریعت اسلامیہ میں اس کے ضوابط ہیں اس کو کہا جاتا ہے تکفیر مطلق اور تکفیر معین مطلق حکم کہا جاتا ہے کہ جو یہ کام کرے وہ کافر ہے لیکن اگر کوئی آدمی وہ کام کر لیتا ہے تو فوراً وہ اسلام سے نکل جاتا ہے اسلامی شریعت کہتی ہے کہ نہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر تکفیر کی راہ میں اسلامی شریعت نے شرائط رکھی ہے ان کو پورا کیا جائے ایک ہوتی ہے تکفیر مطلق اور ایک ہوتی ہے تکفیر معیت یہ ساری باریکیاں جس دن آپ کی سمجھ میں آئیں کہ آپ کو یہ مسئلہ نظر آئے گا کہ خوارش ایک ایسا گروہ ہے جس نے لوگوں کی یا حکمرانوں کی خاص طور پہ حکمرانوں کی جیسے الطمانی کے خواہش میں کیا کیا حضرت معاویہ اور حضرت علی اور درمیان جلک شفیم ہوئی جلک شفیل میں دونوں نے آپس میں جنگ کا خاتمہ اس مدعے پہ کر لیا تھا کہ نہیں ہم دونوں جو ہے لڑائی ختم کر لیں گے میری طرف سے ایک آدمی آپ کی طرف سے ایک آدمی دونوں کے دونوں اکٹھا ہوں گے وہ جو فیصلہ کرے کہ ہم ان کو فیصلے کو مان لیں گے حضرت معاویہ نے حضرت عمر معاز کو حضرت نے حضرت عبو رضی اللہ اجمعین کو ایک ایسے کرینا ہے صرف اللہ تبا کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی اس وقت کے حوالے سے کیا کیا, کیا؟ قرآن کی ظاہری کو نہیں سمجھا کہا دیکھو اللہ کہ حاکم ہاں صرف اللہ تعالیٰ ہے اور, اور, ہاں اور جنہوں نے ان کی تعریف کی وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے وہ بھی کافر اور جن لوگوں نے خواہد کا ساتھ نہیں دیا وہ سب کے سب کافر انہوں نے حکم لگا دیا حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں تھا کہ مسئلہ سیدھے کوفر کا نہیں تھا۔ اور مسئلہ غلط بھی نہیں تھا۔ غلط بھی نہیں تھا۔ قران مجید اللہ تعالی نے یہ بات ہی ہے میاں اختلاف ہو جائے سبعہ من اهله وحكما من الیہا ایک حکم فیصلہ کرنے والا لڑکی والوں کی طرف سے ایک حکم فیصلہ کرنے والا لڑکے والوں کی طرف سے دیکھو کہ یوکا ہوگئی نہ ہوا وہ دونوں اصلاح کر لینا چاہیں گے کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ راستے بول دیں گے اسلام نے حکم بڑھانے کی بات نہیں ہے لیکن خواہش نے کیا کہ اپنی سمجھ کے مطابق اپنی سمجھ کے مطابق گفر کے معیار طے کر لیے اور اس کی بنیاد پر وقت کے صحابہ کو, کا، کو باطل حکومت, حکومت, حکومت قرار دیا اور, دیا اللہ دیا اور وہ حاکیت ہم زمانے کے خواہش کے بات بھائی اگر آپ خواہش کی پوری تاریخ خواہش کے پورے افکار کا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد واپس لوٹ کر واپس لوٹ کر اگر آپ اس داعش نامی تنظیم کے افکار کا جائزہ لیں گے آپ کو ذرا براب اور شبہ نہیں لگے گا کہ یہ خواہش کے نقش قدم پہ چل کر تشویل کے مسئلے پہ جینے والی ایک تنظیم کرا ہے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو لوگ ہمدردی کا کوئی جذبہ اپنے دل میں کہیں نہیں رکھتے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہمیں ہماری یہ دعوت ہے ان کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومتوں کی تاریخ کی بات ہے نہیں حکومت بعض کی بات ہے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں ہیں کہ آپ نے خوارش کو پہچانا کہ نہیں پہچانا اگر خوارش اپنے تقریر کے مسئلے کی وجہ سے گمراہ کرتا کتنا گمراہ اللہ نبی نے کیا کہا یم ریت جی کما یمر جی سے ویسے ہی نکل جائیں گے جس طرح سے کمان سے نکلا ہوا کہ شکار کے اندر سے ہو کے گزر جاتا ہے اللہ نبی شاہ نے اتنی صاف اور بات نہیں وہ بات وہ خواہش کی فکر اگر داعش کے پاس اگر موجود ہے میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں اگر موجود ہے اگر موجود ہے تو پھر یہ تنظیم کبھی نہ اسلام کے ترجمان ہو سکتی ہے نہ مسلمانوں کے ترجمان ہو سکتی ہے نہ صنفی منف کی ترجمان ہو سکتی ہے اس حقیقت کو سب سے پہلے آپ کو تسلیم کرنا چاہیے اگر خواہش کے طرز پر تقریر کی سوچ ان کے پاس ہے تو پھر اس تقویر کے جذبے کو لے کر چلنے والی تنظیم کبھی برعک نہیں ہو سکتی اور سبق کوئی جو ایسی کسی تنظیم کی تعریف کوئی اچھا مسلمان پر نہیں کر سکتا اب سوال یہ ہے کہ کیا داعش کے پاس تکفیر ہے کیا داعش تکفیری ہیں کیا ان کے پاس تکفیر کا معاملہ ہے بھائی یہ بات یاد رکھو اسلامی شریعت نے اسلامی شریعت نے کفر کو واضح کیا ہے اور آدمی کافر کب ہوتا ہے یہ اسلامی شریعت نے بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا اس دور میں دو مسئلے بہت زیادہ اچھالے تھے بہت زیادہ اچھالے ہیں ایک ہے غیر اسلامی نظام حکومت اسلامی شریعت کو نافذ نہ کرنا بلکہ اسلامی شریعت کے بجائے لوگوں کا اپنا بنائے ہوئے قانون کو نافذ کرنا یہ ایک مسئلہ اور دوسرا مسئلہ ہے کافروں سے دوستی کافر حکومتوں سے دوستی ان دونوں مسائل کی تفصیل میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے اسلامی شریعت میں کہیں ہی. یہ نہیں کہا کہ اس کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ جس نے اسلامی نظام کو چھوڑا وہ مطلب کافر ہے اسلامی شریعت نے یہ بات نہیں کہی جس نے غیر سے تعلقات رکھے وہ مبلب کافر ہے یہ اسلامی شریعت نے نہیں کہا لیکن داعش کی جو بنیادی فکر ہے جو داعش بعد میں بنے پہلے سے جو چلے آ رہے ہیں علیہ وآل المسلمون جو تنظیم ہے اس تنظیم کی فکر سے حضب ال تحریر وغیرہ نے جو فکر مستحال لے کر اس میں غلو کیا یہ سب تنظیموں نے اس اس فکر کو بڑھاوا دیا اور اس دور کے دو بنیادی اصول ان لوگوں نے ایجاد کی جو حکمران اسلامی شریعت کو نافذ نہیں کرتا وہ حکمران کا اس کی حکومت تابوت کی حکومت اور اس کے خلاف جنگ لڑنا جہاد ہے ایک اور دوسرا اصول ایجاد کیا جس حکومت کا تعلق امریکہ سے ہو جس حکومت کا تعلق یورپ کے کسی ملک سے ہو وہ غیر مسلم سے کافر سے دوستی کی وجہ سے کافر ہیں میں یہ بات یہاں رک کر کہنا چاہوں گا بھائی یہ دونوں مسائل کے اندر تفصیل ہے حکم انزل اللہ اسلامی شریعت کے علاوہ کسی اور شریعت کو نافذ کرنے کی اگر بات ہے اس میں تفصیل ہے آپ آج کے دور کی, کی بات نہ کریں قدیم دور سے دائرے سے باہر نکالنے والا کپر نہیں بلکہ حضرت سے نہیں کہ اللہ رحمت اللہ نے علماء کا نام دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ علماء جی اگر آپ کو آج کے دور پر علماء کا اعتبار نہیں لے گیا ہے تو کم از کم دین ہمارا نیا نہیں دین تو بہت چودہ سو سال سے چلا آ رہا ہے قدیم دور کے علماء کی جو تفصیلات ہیں ان کی روشنی میں آج اس کا دائرہ یہ حقیقت آپ کے سامنے آئے گی کہ غیر اسلامی حکومت کا طرز غیر اسلامی قانون اگر کوئی اختیار کرتا ہے دونوں کو آپ کی اسلام کے دائرے سے باہر ہو کے کافر نہیں ہو جاتا بلکہ اس میں تفصیل ہے بعض حالات میں وہ کافر ہو سکتا ہے اور بعض حالات میں وہ کافر نہیں ہوگا اس سے کب چیز جا کر کتابوں میں تلاش کریں میں نے بتائیے حوالہ آپ کو سدھو نام لینے عباس کا نام دیا بدی القاعر ہوگا علامہ سیم رحمۃ اللہ علیہ کا نام دیا ہے آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کافر سے دوستی یا کافر سے تعلقات ہر تعلق دوستی نہیں ہوتا ہر تعلق دوستی نہیں ہوا کرتا اور کافر سے تعلقات کی تفصیلات اسلامی شریعت نے جو بیان کیے سورہ ممتینہ کی روشنی میں آپ دیکھیں یا دوسری صورتوں کی روشنی میں اسلام نے یہ نہیں کہا کہ کافروں سے دوستی کافر ملکوں سے دوستی یہ مرتد ہونے والی بات نہیں اس دور کے اندر داعش یعنی یا اس جیسی تنظیلے یا داعش سے پہلے جو داعش کی بنیاد بنے آپ کو معلوم ہے داعش کیا تھی داعش کیا تھی آپ کو پتہ ہے القاعدہ القاعدہ کی یہ بین شمار ہوتی ہے ابواری القاعدہ اس کا رہنما شمار ہوتا ہے اب القاعدہ کیا ہے اسامہ قائم کردہ ایک تنظیم ہے اسامہ بن لازم کے بعد احمد جواہری نے اس اس کا قیادت سنبھالی آپ اس بات کو دیکھیں امریکہ کیا کہتا ہے وہ مسئلہ نہیں ہمارا اس وقت ہم شرحی لحاظ سے دیکھیں آپ اس چیز کو باریکی کے ساتھ دیکھیں یوٹیوب پر آج بھی آج بھی اسامہ کے جو پرانے ویڈیو موجود ہیں اسامہ بن لازم کے پرانے ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے جب کبھی اس نے ویڈیو ریلیز کیا اس نے یہ بات کہی نقاط ہم لڑیں گے کافی اسے لڑیں گے عیسائیوں سے نسارہ سے لڑیں گے یہودیوں سے لڑیں گے ون مرتدین اور مرتدو سے بھی ہم لڑیں گے تقریباً ہر ویڈیو کے اندر ہر چیز کے اندر مرتدین کا لاحتا ضرور لگا ہوا نظر آئے آج کے دور میں پتا ہے آپ کو آج کے دور میں پتا ہے آپ کو کہ یہود کون, کون ہے معمو है نسارا کون ہے معمو ہے یہ مرتدین کون ہے جن کا تذکرہ اسامہ کی ہر گفتگو میں تقریباً نظر آتا ہے یہ تقریباً ہر ویڈیو کے اندر بھائیوں میں آپ کے سامنے یہی بات بتانا چاہتا ہوں یہی دو مسئلے حکم دلانا اور کافر سے دوستی کے دو مسئلوں کو لے کر ان لوگوں نے خوارش کے محض پہ چل کر جن پہ کفر کا حکم نہیں لگتا تھا شہید اصولوں کی روشنی میں ان پر کافر ہونے کا حکم لگایا یہ تقریری بنے اور اسی تقریری فکر کو پروان چڑھا کر ابو بکر بگدانی نے کا قیام کیا ہے اور میری بات اس بات کو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, کا مسئلہ بھی پڑھیں اور جو میں محفوظ ہیں آج کو کتابوں کے, تک آنے لگے, ان ساری باتوں کے اندر تکفیر کا پہلو آپ تلاش کریں آپ کو یہ حقیقت صاف طور پر نظر آئے سوال یہ ہے کہ یہ جو دعوی ہم کہہ ہیں کہ داوش تقوی کرنے والے لوگ ہیں اس کی کوئی مثالیں ملتی ہیں ہاں آپ کو ملے گی آپ دیکھیے تفریح یہ جو بات داعش کے اندر میں آپ کے سامنے بتلا رہا ہوں اس کی کئی باتیں آپ کے سامنے اس کے لیے کئی باتیں بطور دلیل کے آپ کو مل سکی سب سے پہلی بات جو میں آج آپ کے سامنے لے کر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ دیکھیں یہ لوگ جاتے ہیں جا کر مختلف علاقوں پہ بم بلاسٹ کرتے ہیں خود کش بمبار بھیجتے ہیں اور بلاسٹ کرتے ہیں بلاسٹ کہاں ہوتے ہیں کہ صرف غیر مسلم علاقوں میں ہوتے صرف غیر مسلموں میں ہوتے یا مسلم علاقوں میں بھی ہوتے ہیں آج آپ کو پتا ہے یہ بات تاریخ میں محفوظ رکھی ہے اسامہ بن لادن کو امریکہ نے جب پاکستان میں مار گرانے کی بات کی ابو بکر بغدادی نے اسی وقت اعلان کیا تھا کہ اسامہ کی موت کا یا ان کی اس ان کے مارے جانے کا بدلہ ہم اس طرح لیں گے کہ کم از کم سو خود کش حملے ہم, ہم لوگ کروائے ابوکر بمدادی کا رسمی بیان ہے اس وقت تک دول اسلامی پائی نہیں ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ ہم اسانہ بن لادی کا انتقام سو خود کش بمبار بھیج کر لیں گے اور دھماکے کر کے لیں گے اور آپ جانتے ہیں جتنے دھماکوں کی ذمہ داری انہوں نے قبول کی ہے وہ نہیں کہ دنیا نے ان کے طرف منسوخ کی ہم بات کر رہے جس کی ذمہ داری انہوں نے قبول کی ہے انہیں کی اگر آپ بات کریں آپ بتائیں کیا اس کے اندر صرف غیر مسلم مارے گئے امریکی اور رشین فوجی صرف مارے گئے انگلینڈ کے صرف فوجی مارے گئے جرمنی مارے گئے بم بلاسٹ تو بازاروں میں کیے گئے عراق کی سڑکوں پہ کیے گئے عراق کی سڑکوں پہ کافی دن مسلمان زیادہ رہتے ہیں اور حق تو یہ ہے آپ یہ بات جانتے ہیں سعودی عرب کے اندر مسجدوں کے اندر بم بلاسٹ مسجدوں کے اندر بم بلاسٹ کیے گئے ہیں اور آپ یہ بات یاد رکھیں تحقیقات میں یہ بات کھل کر سامنے ظاہر کی ہے یہ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنا تعلق جنہوں نے اپنا تعلق براہ راست ابو بکر بغدادی کی آئی کر تنظیم سے بتلایا مسجدوں کے اندر بم کو بملاس کوئی مسلمان مسجد کے اندر جا کر بلاس کر سکتا ہے نہیں کرے گا لیکن اگر وہ آپ کی مسجد میں آ کے بلاس کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے اس لیے کہ وہ آپ کی مسجد کو مسجد نہیں سمجھتا آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ مرتد ہو گئے مرتب کیوں ہوئے اس کے سبب میں آپ کو بتلاتا ہوں اگلے مثال کے اندر لیکن یہ سوچ ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں اور یہ تو معاملہ انتہا کو اس وقت پہنچ گیا جب پچھلے رمضان میں مسجد نبوی سے تقریبا پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے صرف تقریبا تین سو میٹر کے مقابل کے فاصلے پر ایک خود کش بمبار نے اپنے آپ کو اڑا لی وہ تو آ رہا تھا مسجد نبوبی کے اندر بلاسٹ کرنے کے لیے لیکن خود کچھ بمبار نے اپنے آپ کو اڑا لیا بھائیو اس انتہا تک کوئی یہ آدمی کب پہنچتا ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام کرنے لگ جائے یہ تکفیر کے بعد ہی آدمی وہاں تک پہنچتا ہے کیا واقعی مانوں میں یہ لوگ تکفیر کرتے ہیں واقعی مانوں میں یہ لوگ کافر سمجھتے ہیں ہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ داعش کی نظر میں سعودی عرب بعد سعودی عرب ہی عرب ممالک کی عام ہے لیکن سعودی عرب کی مثال دے اس لیے مجھے ایک واقعی آدمی سعودی عرب کا سنانا ہے ان کی نظر میں سعودی عرب کا حکمران کافر ہے مرتد ہے کیوں مرتد ہے کہ امریکہ سے اس کی دوستی اور بڑے پاتے کی بات آپ کو بولنا چاہوں گا شیطان نے کیسے جو ہے مربزایا جو حکمران اسلامی شریعت کو نافذ نہیں کرتے ان کے کافی ہونے کی وجہ اسلامی شریعت نافذ نہ ہونا ہے اور جو حکمران اسلامی شریعت کو نافذ کر رہے ہیں ان کے کافی ہونے کی وجہ یہ کہ وہ لوگ کافروں سے دوستی رکھتے سعودی حکمر حکمرانوں سے متعلق چاہے موجودہ حکمران ہو یا صحب حکمران داعش میں یہ موقف رہا ہے کہ یہ لوگ مرتد ہو چکے ہیں امریکہ سے دوستی کی وجہ سے میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب کے حکمران کی امریکہ سے دوستی اس کا شرعی حکم کیا ہے آپ کتاب و سنت کے تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں یہ کفر میں ہرگز داخل نہیں ہے لیکن اگر کسی آدمی کو شک ہے ہم دعوت دیتے آپ کفر کے اصولوں کی تحقیق کریں تحقیق کے اصولوں کا جائزہ لیں اب انہوں نے کہا سعودی عرب کا حکمران کافر ہے اب سعودی عرب کے حکمران کی تائید کرنے والی جو پولیس ہوگی وہ بھی کافر ہے سعودی عرب کے حکمران کی تائید کرنے والی جو عوام ہوگی وہ عوام بھی کافر ہے یہ ان کی اپنی سوچ ہے آپ لوگوں میں سے جو حضرات ایس ایس کے واقعات سے جڑے ہوئے پرانی کی تعریف جانتے ہیں ان کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے معلوم ہوگی کہ سعودی عرب کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے تھالی حال ہی علاقے کے قریب ایک سوچے سے بڑا واقعہ پیش آیا ایک دن اچانک یوٹیوب پر ایک سعودی نوجوان جو سترہ سال کا نوجوان لگ بھگ رہا ہوگا اس کا ایک ایک ویڈیو ویڈیو آیا آیا لوگوں نے پہلے سمجھا کہ یہ سعودی نوجوان جو شرارتیں کرتے رہتے ہیں ایسی قسم کا ایک ویڈیو ہے لیکن جب اس کی تحقیق کی گئی پتہ چلا کہ نہیں ہے ہنسی مذاق والا نہیں واقعی معاملہ سنجیدہ ہے واقعہ کیا ہوا تھا ایک نوجوان اپنے چچا جاد بھائی کو لے کر عید کے بعد عید کے بعد دوسرے تیسرے دن اپنے چچا زاد بھائی کو لے کر شہر سے باہر کے علاقے میں نکلتا ہے عرب میں کہتے ہیں بر میں جانا بر کہتے ہیں جنگل کی طرف جانا مراد صحرا میں نکل جانا تفریح کے بس اپنے چچا زاد بھائی کو لے کر نکلتا ہے یہ چچا جاد بھائی بھی ہے اس کا بچپن کا دوست بھی ہے اور اس کا اپنا بہنوئی بھی, بھی ہے اس کی اپنی بہن کا شوہر بھی ہے یہ دونوں کے دونوں جاتے ہیں جنگل میں جانے کے بعد یہ نوجوان اپنے اس سے تذاد بھائی کو جو اس کا بہن بھی کیا ہے ہنسی مذاق میں پہلے کیا کرتا ہے اس کو باندھ دیتا ہے ہنسی مذاق میں باندھ لیتا ہے جب وہ پوری طریقے سے بند جاتا ہے تو ایسے موقعے پر پھر وہ اپنی جو ہے بندوق نکالتا ہے لمبی چوڑی بندوق نکال کے کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے اپنے دوسرے ساتھی سے کہتا ہے ریکارڈ کر ریکارڈ کرنے کے بعد کھڑے ہو کر یہ نام کر کر سنو میں اس بات کا علاج کرتا ہوں میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ابو بکر بغان خلیفہ ہیں میں یہاں سے ان کے لیے بیعت کر رہا ہوں اور ان کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے آج اس کو اللہ کے واسطے میں قتل کر رہا ہوں آج اس کو قتل کر رہا ہوں اس کو مار رہا ہوں جہاں سے بھائی ہے اپنی بہن کا شوہر اس کی اپنی بہن کا شوہر لیکن مار رہا کیوں مار رہا ہے سبب یہ ہے کہ یہ نوجوان سعودی عرب کی پولیس میں بھرتی ہو گیا ہے سعودی عرب کی پولیس میں بھی بھرتی ہو گیا ہے اپنے آپ کو فوج میں لے جانا فوج کا حصہ بنانا چاہتا ہے اس نوجوان جو خلیفہ ابو بکر بغدادی سے اپنی وابستگی کے اعلان کر رہا ہے اس کی نظر میں ابو بکر بغدادی کی تفصیل کے مطابق سعودی حکمران کافر ہے تب پھر اس کی فوج جو اس کی تائید کرتی وہ بھی کافر جیسے پرانے خوارش نے کہا تھا نا علی کافر علی کے ساتھی کافر پھر معاویہ کا معاویہ کے ساتھی کافر اسی نہرج پہ چل کر کہا سعودی عرب کا حکمران کافر اور اس کی پولیس بھی کافر اور یہ آدمی یہ میرا بھائی ہی ہے یہ میرا بچپن کا دوست ہی بہنگی لیکن اگر یہ فوج میں بھرتی ہوا ہے تو یہ مرتب ہو چکا ہے اور مرتب کو پتل کرنا ضروری ہے دھائیں دھائیں دھائیں گولی چلا کر اس آدمی کا قتل کر دیتا ہے یہ ہے کشمیری فکر کسی پولیس میں بھرتی ہو جانا سعودی عرب کی پولیس میں بھرتی ہو جانا ان کی نظر میں کفر کا کام ہے یہ فکر ہے اسلامی شریعت کے نظر میں یہ کفر نہیں ہے اسلامی شریعت کے نظر میں یہ کفر نہیں ہے یہ کفر کا کام ہر چیز نہیں لیکن ان کی اپنی تفسیر کے مطابق یہ کفر کا کام ہے اس لیے اس کو مار دیا اس کی جان لے لی ایک واقعہ دوسرا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کافی جناب دنوں کے بعد تقریباً سال ڈیڑھ سال پہلے کا واقعہ ہے رقہ شہر رقا شہر سیری کے شام کا ایک شہر ہے رقا رقہ شہر کے ایک واقعہ اخبارات کی زینت بنا ایک مسلم نوجوان بیس سالہ نوجوان اپنی ماں کو بھرے مجمع میں گولی مار کے ختم کر دیتا ہے بھائیوں ماں کو مارنا جو ہے میں جذباتی اعتبار سے بات نہیں کر رہا تو اس نے ماں کو قتل کیا ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں وہ کون سی فکر ہے جو بیس سالہ نوجوان کے ہاتھوں اپنی ماں کا قتل کرواتی فکر کون سی ایسا تو وہ مسئلہ ہے آپ اسی سنڈا میں من لیجیے کہ ماں کا, ماں کا تذکرہ کر کے نوجوان کو اپنے ماں کے پتھر اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں ہوا کیا تھا یہ نوجوان جہاد کے نام پر دولت اسلامیہ داعش کے ساتھ جڑ گیا اس کی ماں نے جو ماں جو ہے بچے پر ترس کھاتی ہے اس کی ماں نے دیکھا کہ مختلف جو حکومتیں لڑ رہی ہیں داعش کے خلاف ان کی بمباری سے مختلف نوجوان مارے جا رہے ہیں اس نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا دیکھو اتنے سارے لوگ مارے جا رہے ہیں مجھے یہ ڈر ہے کسی دن تم بھی مارے جاؤ گے مجھے یہ ڈر ہے کسی دن تم بھی مارے جاؤ گے اس لیے کام کرو چلو ہم یہاں سے نکل چلتے چلو ہم یہ دور دوری ملک چھوڑ کے نکل جاتے ہیں کسی بھی زمین پہ جا کے جی نہیں لے یہ ماں اس کے سامنے مطالبہ رکھا یہ مان اس کے سامنے مطالبہ رکھا اب ذرا مسئلے کو آپ سمجھے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ جو کر رہا تھا عراق میں رہ کے ملک شام میں رہ کر جو نوجوان کر رہا تھا اگر وہ واقعی اماموں میں سو فیصد صحیح جہاد بھی ہوتا تو جہاد سے روکنے والی ماں کا حکم کیا ہے اسلامی شریعت اسلامی شریعت نے جہاد سے روکنے والی ماں کا حکم کیا ہے اسلامی شریعت نے کہتی وہ ساخب ہوں میں پھر دنیا میں روک اگر وہ تمہیں جہاد سے روک رہی ہے فرض سے روک رہی ہے اس کی بات مت سنو اس کی بات مت سنو لیکن وہ ماں کے حیثیت سے اپنا درجہ برقرار رکھے گی اسلامی شریعت کی نظر میں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا تھا تم اپنی با کی بات نہ مانتے اور اپنا کام تم جاری رکھتے یہی کر سکتے تھے اور بقیہ معاملات میں ماں کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھتے گی لیکن اس نوجوان نے کیا کیا اپنی ماں کی شکایت اپنے مفتی اپنے ذمہ داروں کے سامنے کر دی وہ مفتی چونکہ تفریح بیٹھے ہیں انہوں نے یہ فتوا جاری کیا تمہاری ماں ہجرت کے بعد واپس پلٹ کر جانے کی بات کر رہی ہے ہجرت کے بعد واپس پلٹ کر جانا یہ ارتدار ہے یہ مرتد ہونا ہے اس لیے تمہاری ماں مرتد ہو چکی ہے اس لیے ہم اس کو قتل کرنا واضح رہے اب اس کو قتل کرنا واجب ہے تو قتل کا طریقہ بھی کیا ہے قتل کا طریقہ یہ ہے کہ تم دنیا کے سامنے بتلا دو کہ ہم اسلام کے خاطر اپنی ماں کی بھی پرواہ نہیں کرتے دنیا نے یہ یہ ظلم دیکھا دیکھا ستم کہ ماں بھرے مجمے میں کھڑی اور لڑکے نے اپنی اپنی بندوق سے ہولی چلا کر اس ماں کا قتل کر دیا یہ تفریحی فکر ہے فکر تفریح جب ہوتی ہے تو پھر یہ سارے کام خود بخود ہوتے ہیں اتنا ہی نہیں میں آپ کے سامنے مثالیں اور بتانا چاہتا ہوں جو ان کی تکفیر ٹھیک ہے میں نے آپ کے سامنے بتایا میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ یہ اپنے مخالفین کو مار ان کے مخالفین کون ہیں اگر یورپی فوجی امریکی فوجی برطانیہ کے فوجی ہوں وہ تو کافر ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کافر ہیں پہلے سے لیکن یہ اپنے ہر مخالف کو کافر سمجھتے ہیں اپنے ہر مخالف کو کافر سمجھتے ہیں اسی کا نتیجہ یہ ہے دیکھو سبحان اللہ حضرت علی نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے خوارد سے لڑائی, حضرت سے لڑائی حضرت کی حضرت علی نے خوارد سے لڑائی کی جب حضرت علی کی حضرت خوارد سے لڑائی ہو رہی تھی کسی نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ علی کیا آپ ان کو کافر سمجھتے ہیں کافر مانتے ہیں جن سے آپ لڑ یہ ہیں خوارج کافر ہیں کیا وہ اہل النار کے لوگ جہنمی ہیں حضرت علی نبی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے کہا ہم من النار فروح. ارے وہ جو لڑ رہے ہیں جہنم سے بچنے کے نام ہی پہ تو لڑ رہے ہیں وہ گمراہ ضرور ہیں لیکن وہ کافر نہیں ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا خواہش کے بارے میں قتل لیکن ان کے مقابلے میں خوارش کا ان کے حضرت علی کے بارے میں پتہ یہ تھا کہ علی بھی کافر ان کے ساتھی بھی کافر آج کی حقیقت آپ دیکھ لیں گے کہ داعش بھی اپنے خلاف لڑنے والے لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں اسی لیے ان کے قتل کرنے میں ذرا برابر دریز نہیں کرتی وہ یہ کہتے تم خلافت اسلامیہ کے خلاف لڑ رہے ہو تو وہ اسلام کے خلاف لڑ رہے ہو اور اسلام کے خلاف لڑنے والا ابھی مسلمان نہیں ہو سکتا اس کو قتل کرنے کی وہ بات کرتے یہ کچھ مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے ان کی روشنی میں جو مسئلہ میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہ رہا تھا پہلی بات تھی یہ پہلی بات تھی کہ خوارج کے طرز پر چل کر داعش کی بنیادی فکر تکفیری ہے یہ لوگ تکفیر کے فکر پہ چلنے والے لوگ ہیں اور جو لوگ تکفیر کے فکر پہ چلنے والے ہیں وہ اسلام کے ترجمان نہیں ہو سکتے جیسے حضرت علی کے زمانے میں خوارج اسلام کے ترجمان نہیں تھے وہ لوگ راہ ہدایت پہ نہیں ہو سکتے وہ لوگ منہد سرف صالحین سے نسبت رکھنے والے نہیں ہو سکتے آپ تقریر کے مسئلے کو باریکی کے ساتھ پڑھیں اور میری یہ دعوت ہے آج کے زمانے کی جو تحریریں ہیں جن کو پڑھ کر لوگ طے کرتے ہیں آپ کو بتاؤں تقریر کی بھی نئی تشریح خواہش میں تھی لیکن آج کے زمانے کے داعش کی تحریر مت پڑھ آپ جو پرانے اپنے اسلاب کی طرف حضرت ابن انباز ہیں ان کے بعد کے زمانے کے صحابہ طاوی کو پیرا, ان کی تفصیلات کی روشنی تھی طے کرنے کی کوشش کر بھائی میں نے آپ کے سامنے داعش کی فکر اور اس کی تاریخ کے حوالے سے ایک پہلا مختصر آپ کے سامنے رکھتا کہ یہ داعش تکفیری ہے اور جو تکفیری ہے وہ راہ راست پر کبھی نہیں ہو سکتے دوسری بات جس پر آج میں نماز سے پہلے کے وقفہ روکنا چاہوں گا دوسری بات یہ ہے کہ ابو بکر بغدادی نے جب حکومت کے قائم کرنے کا اعلان کیا تو اس نے اعلان جو ہے صرف اسلامی حکومت کا نہیں کیا اسلامی خلافت کا اعلان کیا ان دو باتوں میں بڑاؤ برکھا ہم یہ بات یاد رکھا اسلامی حکومت کے نعم کرنے کا اعلان کرتا صرف دولت اسلامیہ کہتا کہ مسلمان حکومتیں پہلے سے ہیں ایک اور حکومت میں نے بھی قائم کر لی ہے تو یہ حکومت برانک حکومت ہوگی لیکن ابو بکر بغدادی نے یا جو داعش میں جو حکومت قائم کی اسے, عام ایک حکومت نہیں کہا اسے کہا یہ اسلامی خلافت ہے یہ اسلامی خلافت ہے اور اسلامی خلافت کا مطلب یہ ہوا اسلامی خلافت کا مطلب یہ ہوا ان کے اپنے دعوے کے مطابق اسلامی خلافت کے قائم ہو جانے کے بعد اب تمام مسلم حکومتیں اگر اس خلافت کے تابع ہو جاتی ہیں اور اس خلیفہ کی اجازت سے حکومت کریں تو پھر وہ مسلم حکومتیں رہیں گی وہ اسلامی حکومتیں رہیں گی خلافت کے قائم ہو جانے کے بعد اگر یہ تمام مسلم حکومتیں ان کے تابع نہیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا ان تمام کی حکومت ناجائز حکومت غیر شریک حکومت ہو کر رہ جائے گی ان کی اپنی سوچ یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی خلیفہ ہونا چاہیے ایک سے زائد حکمران اگر رہا تو وہ غیر شریک حکومت ہے میں آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہوں گا اسلامی شریعت یقینا یہ بات کہتی ہے کہ ایک خلیفہ پر اگر مسلمانوں کا اتفاق ہے ایسی حالت میں دوسرا آدمی خلافت کا طلبگار بن کر کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو خلافت نہیں دی جائے گی بلکہ تمام کے تمام پہلے خلیفہ کے ساتھ مل کر اس دوسرے خلیفہ کو کئی طریقے دار تک پہنچائیں گے یہ اسلام کہتا ہے لیکن کسی وجہ سے اگر الگ الگ علاقوں میں حکومت قائم ہو گئی ہے تو کیا بیک وقت تو دو حکومتیں اسلامی حکومتیں ہو سکتی ہیں ایک سے زیادہ حکومت اسلامی حکومت ہو سکتی ہے آپ تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھنا سم 132 ہجری تک پورے مسلمان ایک خلافت خلافت بنو امیہ کے تابے تھے 132 ہجری میں خلافت بنو امیہ کا فاطمہ ہوا خلافت عباسیہ شروع ہوئی ایسے حالات میں بنو امیا کے خاندان کے کچھ افراد مغرب عربی میں جاتے ہیں اور وہاں پر دوسری عموی حکومت کرتے ہیں وہ مغربی اسلامی حکومت کہلاتی ہے کہ مشرقی اسلامی حکومت کہلاتی ہے صدیوں میں ایک وقت دو کی دو حکومتیں اپنی جگہ پہ برقرار رہتی ہیں اور تاریخ یاد رکھنا سر ایک سو سے 132 ہجری سے, ہجری سے لے کر بعد کا زمانہ تین سے چار صدیاں اسی دور میں تمام مفسرین آئے تمام کے تمام جو ہے مختلف آئے تمام تو کہاں آئے تمام عیمہ آئے تمام علماء آئے ان میں سے کسی نے یہ مسئلہ نہیں کہا کہ دونوں میں سے ایک حکومت برآم ہے دوسری باطل ہے کسی نے نہیں کہا جب طریق اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ کسی وجہ سے ہونا تو چاہیے کہ سب ایک خلیفہ کے ساتھ نہیں ایک حکمران کے تحت ہے لیکن اگر ایک خلیفہ کے ساتھ نہ ہو کر اپنے اپنے علاقے میں باہم تعاون کے ساتھ اپنے اپنے علاقے میں رہتے ہیں اور ایک علاقے میں ان کی حکومت دوسرے علاقے میں مسلمان بھی علاقے میں حکومت کر رہے ہیں بیک وقت دو حکومتوں کا ہونا جائز ہے ایک سو بتیس ہسری کے بعد مغرب عربی میں دولت ابن امیہ ثانیہ اور مشرقی حکومت دولت بنی عباس یہ دونوں کا وجود اسی زمانے میں جس زمانے میں امام ابو خنیفہ تھے امام مالک تھے امام شفیق تھے امام محمد بن حمبد تھے یا ان سے پہلے محدثین کی بات ادا کریں امام بخاری امام حسین وغیرہ سارے جو محدثین ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو فقہ لمبی پہلی سے فقہ سب نے جو ہے اس بات کو اس لیے کی اسلامی شریعت کی سمجھ ایسا تو نہیں ہو سکتی کہ اس زمانے کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی آج آپ کی سمجھ میں آ رہی یہ تو نہیں ہو سکتا نا آن, ان سے زیادہ بہتر تو دین نہیں سمجھ سکتے یہ جو بات انہوں نے نکالی اس کے پیچھے بہت بڑا کھیل تھا بہت بڑا ہدف ہے ان کا مقصد کیا تھا یہ بالکل خوارج کے طرز پر چل کر شرکی کو حکومتیں جائز حکومتیں تھیں اور ان کو باطل قرار دینے کا ایک معاملہ تھا خوارج نے کیا کیا اِلَّا اس مسئلے کی آر لے کر کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی حضرت معاویہ کی حکومت کو بھی باطل حضرت حضرت معاویہ کی عمارت کو بھی باطل حضرت علی نبی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو بھی باطل کر دیا اور کہا ہم جو قائم کریں گے مختلف علاقوں میں قبضہ کر کے لڑتے رہے حضرت علی کے خلاف جنگ کرتے رہے اپنی حکومت کو اسلامی حکومت فرار دیتے رہے ابو بکر نے خلافت نے اعلان کر کے یہی بات کوشش کی ہے کہ ہماری خلافت کے تابع اگر کوئی حکمران ہوگا ہماری اجازت سے ہوگا تبھی وہ جائز ہوگا وہ نہ ساری کی ساری ناجائز حکومتیں ہیں غیر شرعی حکومتیں ہیں یہ دوسری بنیاد ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ داعش جسے ہم کہتے ہیں یہ قدیم دور کے خواہش کے طرز عمل پہ کرنے والی تنظیم ہے حاضری گلامی مزید کچھ باتیں مزید کچھ پہلو ہیں نماز مغرب کے بعد میں وہ سلسلے کو مکمل کروں گا اب تک جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کا خلاصہ آپ کے سامنے دے دی میں نے کہا داعش ایک کیسی تنظیم ہے جس کی مذمت کرنے والے لوگ ہیں رائے آمنا مذمت ہی کی ہے وہی یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ لوگ ان کی جو ہے تعریف کرتے ہیں یا کم از کم مورال سپورٹ اخلاقی تعاون یا اخلاقی طور پر ان کی تائید کے جذبہ رکھتے ہیں بین الاقوامی سطح کا یہ دونوں کے دونوں موقف ہیں ان کے پیچھے اسباب ہیں اسباب میرے تفسیر سے آپ کے سامنے رکھے ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے میں نے بتایا کسی بھی تنظیم کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں دو چیزوں پہ محنت کریں ایک اس کے افکار کا جائزہ لینا دوسرا اس کی تاریخ کا جائزہ لینا تاریخ اور افکار کی روشنی میں اگر وہ لوگ صحیح اترتے ہیں ساری دنیا مخالفت کرے وہ آپ پڑھ ہیں تو بالکل حق پر ہیں تعلیم اور افراد اگر اس بات کا ثبوت بن جاتے کہ وہ گمراہ کی روشنی میں ہم نے داعش کا جائزہ لینا شروع کیا میں نے دو بنیادی باتیں ذکر کی پہلا مسئلہ یہ ذکر کیا قدیم دور کے خواتین جیسے تکفیر کیا کرتے تھے جدید دور میں داعش بھی اسی طرح تکفیر کرتی ہے قدیم دور میں جیسے ادر حکم اللہ اللہ کا نعرہ دے کر موجود حکومتوں کو باطل تابوت کی یا جو غلط حکمران حکومتیں نائز حکومتیں ٹہرائی خواہ جنہیں جدید دور میں خلافت میں اعلان کر کے وہی کام ابو بکر بغدادی نے کیا ہے یہ تو بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں باقی باتیں انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد آپ کے سامنے آئیں گی اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو اور آپ کو جو باتیں کہی جاتی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور سمجھنے کے بعد خود بھی اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیں آپ کو دعویٰ نہ رکھا بھول آپ سے گزارش ہے کہ وہ کل ہی منظر کشی لے اور وہاں